وَهُوََّذِي أَ شَجََّاتٍ مَعْروشَاتِ وَغويْرَ مَْروشاتِ وََّخْلَ وَزَّرع مُخْتَلِفًا أُكُلُ وََّخْلَ وَزَّرْع مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَزَّيْيتونَ وَرُّم م نَ مُتَشَابِه قولوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا ان هو لا يحب المسرفين هو الله ہی ہے جس نے ترا ترا کے باغ اور پاکستان اور نخلستان پیدا کیے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 اس میں جاتم معروشاتم و غیر عماروشات کے الفاظ استعمال کیے گئے جن سے مراد دو طرح کے باغ ہیں ایک وہ باغ جن کی بیلیں ٹٹیوں پر چڑھائی جاتی ہیں دوسرے وہ جن کے درخت خود اپنے تنوں پر کھڑے رہتے ہیں ہماری زبان میں باغ کا لفظ صرف دوسری قسم کے باغوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اس لیے ہم نے جناتم غیر معروشات کا ترجمہ باغ کیا ہے اور جناطم معروشات کے لیے پاکستان یعنی انگوری باغ کا لفظ اختیار کیا ہے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 اور وہ بھی جو کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے جو کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں اصل میں لفظ فرش استعمال ہوا ہے جانوروں کو فرش کہنا یا تو اس رعایت سے ہے کہ وہ چھوٹے کے ہیں اور زمین سے لگے ہوئے چلتے ہیں یا اس رعایت سے کہ وہ زبر کے لیے زمین پر لٹائے جاتے ہیں یا اس رایت سے کہ ان کی کھالوں اور ان کے بالوں سے فرش بنائے جاتے ہیں اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے سلسلہ کلام پر نظر کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اللہ تعالی تین باتیں ذہن نشین کرانا چاہتا ہے ایک یہ کہ یہ باغ اور کھیت اور یہ جانور جو تم کو حاصل ہیں یہ سب اللہ کے بخشے ہوئے ہیں کسی دوسرے کا اس بخشش میں کوئی حصہ نہیں ہے اس لیے بخشش کے شکری میں بھی کسی کا کوئی حصہ نہیں ہو سکتا دوسرے یہ کہ جب یہ چیزیں اللہ کی بخشش ہیں تو ان کے استعمال میں اللہ ہی کے قانون کی پیروی ہونی چاہیے کسی دوسرے کو حق نہیں پہنچتا کہ ان کے استعمال پر اپنی طرف سے حدود مقرر کر دے اللہ کے سوا کسی اور کی مقرر کردہ رسموں کی پابندی کرنا اور اللہ کے سوا کسی اور کے آگے شکر نعمت کی نظر پیش کرنا ہی حد سے گزرنا ہے اور یہی شیطان کی پیروی ہے تیسرے یہ کہ یہ سب چیزیں اللہ نے انسان کے کھانے پینے اور استعمال کرنے ہی کے لیے پیدا کی ہیں اس لیے پیدا نہیں کی کہ انہیں خامخواہ حرام کر لیا جائے اپنے اوہام اور قیاسات کے بنا پر جو پابندیاں لوگوں نے خدا کے رزق اور اس کی بخشی ہوئی چیزوں کے استعمال پر عائد کر لی ہیں وہ سب منشاء الہی کے خلاف ہیں ذکرین حرم أمل ام ال انثیین ام ما اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین یہ آٹھ نرو مادہ ہیں دو بھیڑ کی قسم سے اور دو بکری کی قسم سے اے محمد ان سے پوچھو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 رونی تمہد مل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 جو اللہ کی طرف منصوب کر کے جھوٹی بات کہے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کرے یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہوں یہ سوال اس تفصیل کے ساتھ ان کے سامنے اس لیے پیش کیا گیا ہے کہ ان پر خود اپنے توہمات کی غیر معقولیت واضح ہو جائے یہ بات کہ ایک ہی جانور کا نر حلال ہو اور مادہ حرام یا مادہ حلال ہو اور نر حرام جانور خود حلال ہو مگر اس کا بچہ حرام یہ سلیح ایسی ناماکول بات ہے کہ عقل سلیم اسے ماننے سے انکار کرتی ہے اور کوئی زی عقل انسان یہ تصور نہیں کر سکتا کہ خدا نے ایسی لغویات کا حکم دیا ہوگا پھر جس طریقے سے قرآن نے اہل عرب کو ان کے ان توہمات کی غیر معقولیت سمجھانے کی کوشش کی ہے بین ہی اسی طریقے پر دنیا کی ان دوسری قوموں کو بھی ان کے توہمات کی لغویات پر متنبع کیا جا سکتا ہے جن کے اندر کھانے پینے کی چیزوں میں حرمت و حلت کی غیر معقول پابندیاں اور چھوتھات کی قیود پائی جاتی ہیں